عبد اللہ علیہ وص اللہ عرحم الرحم الحمد محمد علیہ وحمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صُفیہ والاشہ اور باقی تمام شامی خوران کے نامی برادران شموسن باقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف دعا صفح الباشہ میں سے درخت نمبر دو سو چھیاسی ابلگ ایک ہے ہاں اس پہلے ہمارے بعد نماز تاہیت تحجد میں تھا تحجد کے نماز کے بعد جو دو رکعت نفل پڑھتے ہیں تاہیت تحجت کے نام سے اس کے دو درسوں میں کمپلیٹ ہوا ابھی جو ہے نماز تصوی ہے جو مشہور اور معروف جو ہے نوا میں سے ہیں ہاں جی تمام مسلمان اس نماز کو کے پاس یہ نماز جو ہے ترتیب صاحب کا ایک جیسا ہے البتہ نام میں تھوڑا سا فرق ہے تو نماز سے آج اس نماز کے کا جو ہے نماز تصبیح کا درست نمبر ایک ہو سکتا ہے ایک درخت میں اگر پورا ہو جو ٹھیک وہ نظر و درخت کر دیں گے تو وہ نمبر دو سو چھیاسی اور ایک نماز تصبیح یعنی معروف اور مشہور نماز ہے تو اسے سلسلے میں دعوت کے عبارت سے آپ لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں دعوت میں جو لکھا ہے فرماتے ہیں جان لو کہ نماز تصبیح جو ہے تمام فرقہ اسلام کے نزدیک ایک افضل و اعلیٰ نفلی نماز ہے ہاں یہ واجب نماز نہیں ہے اور سنت محدہ میں سے نہیں ہے نفلی نمازوں میں سے لیکن بہت زیادہ اس کے لیے ثواب پر حاضر ہیں اور اس نفل نماز کو باقی تمام نوافل پر فضلت حاصل ہے اس نماز کو باقی نوافل پر فضلت حاصل ہے اس کی پڑھنے کی بہت تاکید ہوئی ہے پڑھیں تو صوب زیادہ ہے اس لیے عادث میں آتا ہے نا کہ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بھی افسوس ہے نہیں پڑھنے والے کے بھی افسوس ہے پڑھنے والے کے لیے افسوس اس سے کہ وہ میں نے ہر روز کیوں نہیں پڑھا ہاں ہر روز دن کو بھی رات کو بھی دونوں کیوں نہیں پڑھا یہ افسوس رکھتا ہے بعد میں شواب دے کر نہیں پڑھنے والوں کو پڑھنے والوں کا شواب دے کر ان کو افسوس ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے <laughs> یہاں تک اس نماز کے بارے میں بتایا اس کے ثواب کے حوالے سے <coughs> تو اس نماز کی تعداد یا رکعت نیت اس نماز کے یہاں کتنی رکت ہے اور اس کی نیت کیا ہے تو یہ نماز جو ہے چار رکت ہے ہاں جی چار عکت ہے اور اس میں نمازی کو اختیار ہے کہ چار رکت جو ہے ایک سلام کے ساتھ پڑھیں ہاں جی تو جس طرح زور کے اربا کی طرح یا دو دو رکت جو ہے دو سلام کے ساتھ پڑھیں یعنی دو رکت پڑھیں پھر سلام پھیریں دوبارہ دو رکت پڑھیں پھر سلام پھیریں ترتیب تو ایک جیسا لیکن یہ کہ اس میں پھر نیت کا صرف فرا ہوگا ہاں جی چار رکت ایک ساتھ پڑھیں تو اسی چار رکت کی نیت کریں گے اور اگر دو رکت پر سلام پھیریں تو دو رکت والا نماز پڑھیں گے اس کی نیت کریں گے تو یہاں جو ہے پہلے چار رکت اگر ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کے سلجھ میں نیت پھر اس کا یہ ہے ہاں جی اگر آپ اس چاروں رکعت کو ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں جو زور کے اربا کی طرح ایک ہی سلام کے ساتھ تو آپ کو دوسری رکت پہ تشہد پر پہننا ہوگا پھر سر دور الشریف پڑھنے کے بعد ہاں جی یہ تصویر جو ہے دس دفعہ پڑھتے ہیں صبح اللہ, اللہ جو نماز تصویر کے اندر پڑھی جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے سلام نہیں پھیریں گے تو چار عکت جو ہے ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں نیت یہ ہے ہاں جی وسلی صلاطت تسبی ہی ارب آرق آتن قربتاً اللّہ اگر آپ چار عکد ایک ساتھ پڑھیں تو اس کی نیت یہ ہے وسلی صلاطت تصبی ارب عرق آتن قربتا الاسلی یعنی میں نماز پڑھتا ہوں صلاطت تصبی نماز تصبی اور بارکۃتاً چار رکت قربۃ اللہ اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے ہاں جی ہمیں قرب الحیح کی خواتین چار قدمات تصویر پڑھتا پڑھتی ہوں تو یہ چار رکت ایک سلام کے ساتھ پڑھیں تو یہ نیت ہے اگر جو ہے دو سلام کے ساتھ پڑھنے کی سرج میں یوں نیت کریں پھر نیت یہ ہے مسلی اگر آپ نے دو دو رکد پہ سلام پھیریں تو دو دفعہ سلام پھیریں تو نیت وسلی صلاط تسبی یہاں تک تو ایک جیسا ہے پھر اوپر عربات تھا یہاں پر درقین بولیں گے جو رکتین دو رکعت کو بولتے ہیں عربی زبان میں رکتِن دو رکعت کو بولتے ہیں ہاں جی تو نیت یوں ہوگا وسلی صلا صلا رکعتین ہی رقطینی قربتا میں نماز پڑھتا ہوں صلاط تسبی نماز تسبی تسبی کی نماز رقین دو رکت قربۃ علا اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے میں قرب الہی کی خاطر دو رکت نماز تجویز پڑھتا پڑھتی ہوں یہ اس کا ترجمہ ہاں جی تو آپ کی مرضی ہے چار رکعت ہیں یہ نماز ہاں جی دو رکعت جو ہیں دو دو رکعت پہ سلام پھیریں یا چار رکعت ایک ساتھ پھیر کر پڑھ کر ایک سلام پھیریں لیکن نیت جو ہے چار رکت الگ ایک ساتھ پڑھیں تو الگ نیت ہے اور رکعت پڑھیں گے دو دو رکت تو سلام پھیلیں تو رکھتے ناگار باقی جگہ پر رکھتے ہیں نا یہ نیت آپ کو بتا دیا اب اس نماز کو نماز تصویر کیوں کہتے ہیں ہاں جی یہ میں نے الگ سے جو ہے لکھا یہ متن میں نہیں ہے متن دعوت میں نہیں ہے میں نے الگوں کی معلومات کے لکھا ہے ٹھیک ہے تو اس نماز کو نماز تصویر کیوں کہتے ہیں تو جو ہے نماز کے اندر اس نماز کو نماز تذبیح کہنے کی وجہ وہ تصویح ہے جو اس نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں یعنی <س Guill rapid line> سبحان اللہ الحمد للہ یعنی اس نماز میں صرف الحم شریف کے بعد ایک شرح پڑھنے پہ ایکتفا نہیں ہوتی بلکہ الحم شریف کے بعد ایک شرح بھی پڑھتے ہیں اس کے بعد تصبیہات اربا بھی پڑھتے ہیں یعنی جو کہ کلمہ تمجید کا پہلا حصہ ہے تو تجبیہات اربا پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے نماز کو نماز تصویح پڑھتے ہیں تسبیح نام ہو گیا جو اس نماۃ لیاض اس نماز کو نماز تسبیح کرنے کی وجہ وہ تسبیح ہے جو اس نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے یعنی سبحان اللہ والحمد للّہ ولا اللہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کو اللّہ تعالیٰ کا آکر و ہیں الحمد تمام تعارفیں اللہ کے لیے ولا اللّہ اللّہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں و اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بزرگ و بہتر ہیں یا دوسرا تجمہ اللہ تعالی چیز سے بزرگ کو برتر کے انسان اس کی افسا بیان کر سکے تو چونکہ اس تذبیح کے شروع میں لفظ سبحان اللہ ہے اور اس تذبیح کا نام تجبیہات اروا ہے چار تذبیح اس کے اندر ہیں ہاں جی اس لیے یعنی اس میں اللہ کو ہر قسم کے نقص سے پاک و منظع قرار دیتا ہوں یہ جملہ سبحان اللہ اس میں مذکور ہے اس لیے اس مقدس تصویر کی وجہ سے اس نماز کو نماز تصویر کہا جاتا ہے چونکہ اس نماز کے اندر ہاں جی علم ہر چاروں رقم میں علم شریف کے بعد ایک شرح ہے عام نمازوں میں تو علم شریف کے بعد ایک شرح پڑھی جاتی ہے لیکن اس نماز میں اس کے علاوہ بھی جو ہے بھی ہیں اور وہ کتنی تعداد میں پڑھیں گے وہ ابھی اس کی ترتیب میں آ جائے گا ہاں جی اس, اس نماز کو نمازِ تصبیح کہا جاتا ہے اور اس نماز کو ہمارے نورباشی کتابوں میں بھی اور آلسنت کی کتابوں میں بھی اس نماز کو نمازِ تصبیح کے نام سے مشہور و معروف ہے بالکل نماز یہی ہے اس کو اہل تشدد جو ہے اسی نماز تصبیح کو نماز جعفر تیار کے نام سے پڑھتے ہیں یہ تو بالکل یہی ترتیب ہے لیکن نام جعفر تیار ہے جو ان کے کتب عادیث میں منقول ہے کہ یہ نماز اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصفاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار علیہ السلام کو حبشہ سے واپس مدینہ تشریف لانے کے موقع پر بطور تحفہ ان کو تعلیم دیا تھا ہاں کیونکہ جو ہے حضرت جعفر طیار علیہ السلام نے آپ کے ساتھ حبیشہ نے کے ساتھ حبشہ کرنے والے مسلمانوں کی جعفر طیار طالباً ستر اسی نفر جو ان کے ساتھ ہبشہ ہجرت کیا تھا وہاں انہوں نے جو مسلمانوں کی بہترین سرپرستی فرمایا تھا تو اس خوشی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کو بطور انعام یہ نماز تعلیم دیا لیکن جو ہے ہماری کتابوں اور حل سنت کی کتابوں میں نماز تصویح کو سے معروف ہے لیکن ترتیب نماز تمام مسلمانوں کا ایک جیسا ہے صرف نام کا فرق ہے جس طرح جیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ہاں جیسے کہ آپ نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کیونکہ آپ کو گرک علیہ السلام کے گھر میں بہت زیادہ کام کاج پڑھنا پڑتی تھے بچوں کو کھانا پکانا لباس دھونا گھر کی صفائی پھر چکی پیسنا وہ سب تو رسول اللہ کے پاس جو ہے وہ لونڈیاں کنیزے آئے تھے غنیمت کے تو مولانیہ سلمات فاطمہ اے فاطمہ اور آپ کو گھر کا کم بہت زیادہ تکلیف دے ہے تو آپ اپنی بابا سے کہیں ایک لونڈی جو ہے آپ کی خدمت کے لیے دے دیں تو جب حظہر نے پیارے رسول کو یہ پیشکش فرمایا تو اللہ نبی نے فرمایا فرمائے میرے پیاری بیٹی میں آپ کو دنیا اور وہ دنیا اور عورت کے اندر جو کچھ اللہ کی ان سب سے ایک افضل چیز نہ دے دوں ہاں جی وہ آپ کو ہر چیز سے بے نیاز فرمایا کیوں نہیں درے بزگوار اللہ پیارے نبی تو اللہ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد جو یہی تصبیحات زہرا کے نام سے ہم پڑھتے ہیں ہاں جی ہر نماز کے بعد پنجرہ نماز کے بعد اور یہ تصویر کا رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کے بھی احادیث میں روایت شاہ سنی دونوں روایتوں میں آتا ہے رات کو سونے سے پہلے بھی پیارے نبی نے اس نماز کو پڑھنے کا حکم دیا تو جی اس طرح وہ تصویح حضرت زہرہ کو دینے کی وجہ سے اس تصویر کو تصبی اظہارا کے نام سے معروف ہے تمام مسلمانوں کے نزدیک ہاں جی اسی طرح اس نماز کو حضرت جعفر تیار کو دے دیا اس لیے نماز کو جعفر تیار کے نام سے بھی ہاں جی کتابوں میں اس نام سے معروف ہے تمام ہم ہماری کتابوں میں اسنت کتابوں میں اس نام کا نام صرف نماز تصبی آیا ہے نماز جعفر تیار کے نام سے ہمارے اندر جو ہے یہ نام یہ نام معروف نہیں ہے اب اس نماز کے پڑھنے کے ترقہ ترقی ادائیگی کہتے ہیں نماز تصویر کی پہلی رقد میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی پہلی رقد میں شرۂ فاتحہ کے بعد سرہ قدر یعنی اناج شریف پڑھیں اور دوسری رقد میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ولادیات ہاں جی والدیات ظفن فلمول قطن اس سرح کو پڑھیں پہلی رقد میں اناض اللہ عالم شریف کے بعد دوسرے میں والدیات تیسری رقد میں شرۂ فاتحہ کے بعد شرا نثر یعنی ساجا نثر اللہ والفت پڑھیں اور چوتھی رقم میں شرح فاتحہ کے بعد سر اخلاص قل وال پڑھیں تو یہ ترتیب جو ہیں ہاں جی یہ صورتیں پہلے رقد میں عالم شریف کے بعد اندلنا دوسری رقم میں عالم شریف کے بعد شرح ولادیات تیسری رقد میں علم شریف کے بعد اور چوتھی رقد میں عالم شریف کے بعد اخلاص یہ پڑھنا ہے اگر ایک ساتھ پڑھیں تو بھی اسی ترتیب سے پڑھنے دو دو رکت پہ پڑھیں تو پہلے دو رکت میں پہلے میں نہ دوسرے میں پھر دوسری جو دو رکت آپ پڑھیں گے اس میں بھی پہلے میں زاجیہ دوسرے میں اخلاص پڑھیں گے اب یہاں پر جو ہے یہ یہ سروتوں کی ترتیب جو ہے ہاں جی یہاں فرماتے ہیں اگر کسی کو مشکورہ مخصوص صروتیں جیسے کسی کو انعام زلنا یاد نہ ہوا لادیات یاد نہ ہو ہاں جی یا سر نہ صرف زاجیہ وغیرہ کوئی, کوئی میں سے کوئی بھی یاد نہ ہو تو کوئی بھی شراح پڑھی جا سکتی ہے ہاں اس کے علاوہ بھی دوسری صورتیں پڑھی جا سکتے ہیں البتہ یہ ترتیب دعوت شریف میں آیا ہوا ہے ہاں تو میں نے دعوت کا ترتیب بتایا چنانچہ جی فقہ الحد میں اس نماز میں کوئی مخصوص سراح کا ذکر نہیں ہے فقہ میں جو ہے اچھا رقد فرمایا ہر عقد میں سرا پڑھنے کا حکم میں اما وہاں کوئی مخصوص سرا کا شاثر نے ذکر نہیں فرمایا اس وجہ سے لہذا آپ سرح فاتحہ کے بعد صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں شخص کی روشنی میں آپ دوسرے صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو ہے اسی کتاب کے روشنی میں جو ہے آپ دعوت کی روشنی میں آپ یہاں پر جو ہے یہ مخصوص صورتیں آپ کو دے دیا تو یہ ہو گیا آپ کو کون سی صورتیں پڑھیں گے اگر یہ یہ صورتیں ہر میں آپ کو مخصوص صورتیں جو بتا دیں وہ یاد ہو تو وہ پڑھیں ورنہ آپ کو جو بھی صورت یاد ہے اور کسی کو سر قلوالہ یا تھی یاد تھے تو اسی کو بھی چاروں رکد میں پڑھ سکتے ہیں مطلب ایک صورت کا پڑھنا ضروری اس کے بعد اس نماز میں کل جو ہے تین سو مرتبہ ہاں جی تین سو مرتبہ جو ہے مندرجہ زیر تہذیب پڑھی جاتی ہیں سبحان اللہ والحمد للّہ ولا الہ الا اللہ الَلّہ و اللہ اکبر یعنی اللہ پاک ہے یہ تجمہ بھی صحیح ہے اور اللہ ہر قسم کے اے نقص سے منظع ہے سبحان اللہ کا تجمہ ہاں جی الحمد تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ولا الہ الا اللہ, اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں واللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یا اللہ اس چیز سے بزرگ بتر کہ انسان اللہ کی صفات بیان کر سکے یہ تصویر کل اس چار رقد میں ہم نے ہاں جی تین سو مرتبہ پورا کرنا اور ہر رقد میں پچہتر مرتبہ بنتی ہیں پڑھنے کا ترقہ یہ ہے ہاں جی ترتیب و ترقہ نماز تصویر تو حالت قیام میں ہاں جی غلط یعنی جب آپ نیت کرنے کے بعد جب کھڑا ہے بعد اذکرات یعنی الحم شریف اور سور کے بعد جو بھی سربا پڑھیں گے سورت کے بعد پندرہ مرتبہ مذکرہ والد تصویر پڑھی جاتی ہے بارہ پندرہ مرتبہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اللہ و اللہ خبر پڑھیں گے پھر رکو میں جو ہے جائیں گے رکو رکو میں بعدت تصویر رکو یعنی سبحان رب العظیم و حمدی کے بعد جو ہے دس مرتبہ یہی تصویر پڑیں گے سبحان اللہ والحمد للّہ علیہ تصویر پھر رکو سے سر اٹھا کر رقمہ میں باد سم علیہ یعنی سمی اللہ لمن حميدہ ایک دفعہ پن ڈبن الك الحمد پڑھنے بعد پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے دس مرتبہ پھر یہی تجویز پڑھنا ہے تجبیہ آروہ اس کے بعد پھر سجدے میں چار جا کر تصویر سجدہ کے بعد ہم نبحمد کے بعد دس مرتبہ پھر یہی تجویز دس مرتبہ پڑھنا ہے پھر قودہ خفیفہ میں یعنی سجدے سے سر اٹھا کر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر جو چھوٹی سی دعا پڑھ لیتے ہیں تو دعا کے بعد جو ہے دس مرتبہ پھر دس مرتبہ پڑھیں یہی پھر, پھر, پھر دوسرے سردے میں جائیں دوسرے سجدے میں بھی جو ہے تصویر کے بعد جو ہیں دس مرتبہ جو ہیں یہی تجویز پڑھیں. پھر دوسری رکعت کے لیے تو اس طرح جو کھڑے ہوئے کھڑے ہوتے ہوئے یعنی کھڑے ہونے کے لیے یعنی کھڑے ہونے سے پہلے دوسری رکت کھڑے ہونے سے پہلے اب دوسری سجدے سے سر اٹھائیں گے نا تو سیدھا کھڑا نہیں ہوگا <coughs> بلکہ پھر تشدد کے علند کریں اس کو قدائی استراحت بلتے ہیں آرام کے بیٹھنا آرام تھوڑی آرام کے لیے تو اس دوسری شادی سر اٹھا کر قودہ اصطلاحات بولتے ہیں اس کو اس میں پھر دس مرتبہ پڑھیں ہاں جی تو اسی طرح جو ہے ہر رکعت میں پچہتر مرتبہ ہو جائیں اسی طرح باقی رکعتوں میں بھی ہر رکعت میں پچہتر پچہتر مرتبہ تصویر پڑھی جاتی ہیں اس طرح جو ہے پچہتر ضرب و چار کریں تو تین سو مرتبہ تصویر بنتی ہے ہاں جی تو یہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ ہے ہاں جی تو ہر تشدد میں بھی جو ہے آپ کی مرضی ہے تشدد جب آئی آتی تو تشدد کی دعا پڑھنے کے بعد درد شریف پڑھ کر پھر اس تصویر کو پندرہ مرتبہ پڑھ کے دس مرتبہ پڑھ کے سلام پھیریں یا تشدد کے لیے جب خارج شیدہ ہو جائیں گے تو پہلے تصویح کو دس مرتبہ پڑھیں اس کے بعد تشدد کی دعا پڑھ کے پھر سلام پھیریں وہاں دونوں جائے جیسے ہمیں باقی تمام تجبیہات میں تسبیح پہلے پڑھیں گے اس کے بعد پھر آپ سلام پھیریں گے ہاں جی باقی اس نماز کی جو اہمیت اس کے فوائد کے حوالے سے انشاءاللہ شاء اللہ جس میں کل اس میں جگہ نہیں ہو رہا ہے درس میں موبائل میں تو انشاءاللہ شاء آپ کو کل کے درس میں بتا دوں گا آج شاپ کو نماز تصویر کے پڑھنے کے طرقہ کتنے رکھتے ہیں ان کی نیتیں کیا ہیں اس نماز کو نماز تصویر کیوں کہتے ہیں اور اس کے پڑھنے کے ترقہ دعوت میں بھی واضح طور پر موجود ہیں ہاں جی تو وہ بھی اس کا کو تھوڑا سا مختصر توضیع کے ساتھ آپ لوگوں تک پہنچا دیا اللہ ہم سب کو ان بابرکات تجبیہات کو پڑھتے رہنے کی توفیہ دفعہ میں